وعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا هم إلا ومن يهده فلا هارجنا وأشهد أن إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاقه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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وقولا قولا شديدا يسرح لكم اعمالكم ويحقر لكم ضغوبكم وما يطيع الا الله ورسوله فقد فات فوضا عظيما امعباد فان خير العبيد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصرح الامور محطاتها وكل معتسف بدعا وكل في العزيو ظلالا وكل ظلالة سعلا أعوذ بالشاهد الشيطان العجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحفون الله فاستبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نواتران شفانين بزرگا نزی نوجوان ساتھی ہو صورت عام عمران کی ایک آیت کی کی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان لوگوں کا بیان کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ حقت کرتے ہیں اللہ تعالی کی, کی بڑے اکہابات اور بڑے فضل و کرم میں سے ایک بڑا فضل یہ ہے کہ انسان اپنے گفتار کردار سے اللہ تعالی کا محبوب بن جائے انسان اگر اللہ تعالی کا محبوب بن گیا اللہ نے کسی کو اپنا محبوب بنا لیا تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا حدیث کے اندر آتا ہے صحیح تو کی روایت ہے ندی رہ تھوڑا سا نشا سناتے ہیں ان اللہ تعالی جب اللہ تعالی اپنے کسی گندے سے محبت کرتا ہے اور کسی گندے کے اختار خوش ہو کر کے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو نہ شب سب سے پہلے اللہ تعالی شبرئی عبیل کو پکارتے ہیں شبرئی عبیم شفے کہتے ہیں اور گلا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا جگ رہیز اب اے فلاں ابن فنا سے میں نے محبت کرنا شروع کر دیا ہے میں نے استاد کو اپنا محبوب بنا لیا پاشک بہو اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو جگ رہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کو آپ نے اپنا محبوب بنایا جس سے آپ نے محبت کیا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اب یہ ملاح قطر کو بتاؤ ملاح قطر سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فنا اتنا فنا ہے اس سے اللہ محکت کرتے ہیں جبرئیل محکت کرتے ہیں اور آپ فلاح قطر کو بھی حکم دیا جاتا ہے آپ لوگ بھی اللہ کے اس بندے سے محکت کریں پھر اللہ تعالیٰ جبر کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرعیل اب ساتھ میں آسمان کے فرشتوں کو اعلان کر دو جبرئی نبی ساتویں آسمان پر کرتے ہیں ارے آسمان ساتویں آسمان پر بتنے والے فرشتوں فلاں ابن فنان سے اللہ محبت کرتا ہے है مقرر محبت کرتے ہیں اور میں मैं محبت کرتا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم تمام لوگ اس سے محبت کرو اللہ تعالیٰ نے ساتھ अब ہیں اے جب اب ساتویں آسمان کے جتنے فرشتے ہیں اس سے محبت کرنے لگے ہیں اعلان کر تم نے اب آسمان بجاؤ. چھ آسمان پر جگر لاگو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چھٹے آسمان پر بسنے والے فرشتوں اللہ تعالیٰ پلا جگہ پنا سے محقق کرتا ہے جگر محبت کرتے ہیں منا رت المکر کرتے ہیں اور ساتویں آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لوگ اس سے محبت کرو پھر اس کے بعد جبر پانچویں آسمان پر آتے ہیں اور پانچویں آسمان پر آنے کے بعد یہ ہوتا ہے اے آسمان پانچویں آسمان کے فرشتوں فراج اللہ محکت کرتا ہے جیبرئی محبت کرتے ہیں ساتویں اور چھ آسمان کے فرشتے سے محبت کرتے ہیں اچھا کالا نے حکم کیا ہے کہ پانچویں آسمان پر بتنے والے سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو اسی طرح سے اللہ کا حکم سے جیب رہی ہے چوتھے آسمان پر پھر تیسرے پر پھر دوسرے سر پھر،, پھر یہ آخری जो دنیا جو آپ کو آسمان بنواتا ہے اس پر ناول ہوتے ہیں اور اس پر بھی وہی اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایسے رہی اب سات و آسمان میں بسنے والے فرشتوں سے فرشتوں نے فرشتوں کو اعلان کر دیا گیا اور ہماری طرح جیسے میں نے فرا نہ کرا ہو میں نے اپنا محبوب بنایا جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں ساتوں آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اب تم زمین پر اتر جاؤ اور زمین والوں میں جا کر کے کرو اور اعلان کرو اے زمین پر بسنے والے مخلوقات انسانوں اور جنوں فرا اتنا فرا اللہ محبت کرتا ہے جگہ محبت کرتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں پارٹن پوس اے زمین پر بسنے والے سارے مخلوقات اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس بندے سے تم لوگ بھی محبت کرو اور سب اس کو اپنا محبوب بنائیں اللہ رین نے اس طرح سے جب وقت دیا تو زمین اور آسمان کے تمام لوگوں نے اس کی محبت تمام لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور سب کا محبوب بن جاتا ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورت ساتھایا ان جنگی سرد امرحمان جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ امن شادی کرتے ہیں ابھی قریب ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں پھیلا دیا کرتے ہیں نگھر کے اللہ کار سمجھے کا پرمان اور قرآن کی عجائت سے واقع ہو گیا کہ انسان اللہ کیونان اور اپنے عمل صاحب سے اللہ تعالیٰ کا محبوب کر جاتا ہے یہ بڑی خوش نتی ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان کب بنتا ہے میرے بھائیوں اس کے مختلف اخبار ہیں بہت سارے نامان ہیں جن کے مطابق نبی رہ یہ اللہ رب آدمی میں پُرانے ساتھ نشان صحیح کی ہے آواز کے کرنے والے اور ان کے اپنا نے والوں کو سکارات محبوب کرا لیتا ہے آواز میں جس کو خاص طور سے نام کر مخاطب مقرر کر کے حیران کیا گیا ہے کہ ایک چیز اللہ تعالی کی محبت کا سبب بنتی ہے ان میں بہت بڑا عمل ہے بھائیو بھائیوں کے رسول یعنی آسری نبی محمد صدر صنت کی سنت کی پیروی اور آپ کی اتفاق کرنا یہود نشارہ اور پیروں کے طور طریقے اس کے اختیار کرنے پر اللہ تعالی کی لانت ہوتی ہے لیکن ایک ہی دار محمد صلح ہیں ان کی ابتدا ان کی اتنا ان کی پیروی ان کے سنتوں کے اپنانے میں اللہ نے اتنا بڑا ادب وواغ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں سوہرال عمران کی حاج میں قرآب تھی جس میں اللہ تعالیٰ پاتے ہیں کل ہی بالکل تم کو ہی پورا پھر لکو دونوں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 سب کر بی ہم کو ہمیں اپنا پورا پیسمبر بنا کرتے کے جائے تم لوگ ہماری بھی کرو ہمارے طریقے کو اپناؤ ہماری سنتوں پر عمل کرو یو حقیق میری سنت کی پہلو کی مدد سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنا محبوب بنائے گا یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اور آپ اتنا کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احاد کرتے ہیں جس نے ہمارے نبی کی سنت کی پیروی کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں اور محفوظ بنا لینے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز اور یاد رکھیں بہت بات لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ سے محبت کرنا اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ خود بندے سے محبت کر دے سکے میرے بھائیوں آپ اپنے ساتھ اپنے کردار اپنے آمار کو اگر سنوارے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نہ کر ہی رہتے اس کا سب سے بڑا بدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنانا اور دوسرا بڑا نیام کیا ہے ورب پھر لخب گرو بخوب ورب پھر لخم درو بخب اور تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ کارا سخت بھی دیتی ایک تو ہم سنگم کی ہے جس کی ابتوا اور جس کی سنت کی پیروی کرنی ہے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے اور دوسرا قدر و کرم یہ کہ انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پک دیا کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے گربر کر دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نزی کی ابتدا اور آن تیرے ہیں یہ جہاں جا ہے لو کرم تیرے ہے یہاں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آخری میں بھی کے ابتدا میں رکھا ہے میرے بھائی دوسرا امن جس کے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا محبوب بنا دیتے تھے جس سے اللہ تعالہ محبت کرنے لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کی محبت پر اللہ اس کے رسول کی محبت ناچک جائے آپ کے دل میں جب اللہ اس کے آپ بچوں سے اپنے ماں بولت سے اپنے کاروبار اپنے رشتے ناطے اپنے ماں باپ تمام لوگوں سے محبت کریں لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر حاضر ہو جب اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا اور کائنات کی تمام چیزوں پر محبت, محبت پر حاضر آ جائے گی تب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں شہید فاری اور مسلم کی روایت نبي عصرات عشاء ماته صلاة ثم من كن فيه وجد بإن حرابة الإيمان من كان الله ورسوله أحق إليه من ناس إباهما ومن لا يجدكه إلا لله ومن يكره من, من يعوذ في قبره بعد أن حنقذه الله منه كما يكره أن يرخى في الناس أو حما كاراه عصراتنا آخر شاك رمي بيسيني دي الشتن يقري کر لیا وہ ایمان کا جائے گا نمبر ایک من کا نمبر ہو اہم کا یہی بیمار شبا جس انسان کے دل میں اس کے رسول کے محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر خالی آ جائے نمبر دو ہمیں وہ من آپ کا شامل جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ قرآن کے لیے محبت کرتا ہے نمبر تین آپ کے ساتھ مائک وہ رہا باقاعدہ جس انسان کو کفر سے اتنی نفرت ہو جائے ہاتھ میں گار دیا جانا اور چل جانا تو گوارہ ہو لیکن کس رکار اختیار کرنا گوارہ نہ ہو آپ کے ساتھ جب انسان کے کے تینوں پوڈیاں پائی جاتی ہیں تب اللہ کا محبوب بنتا ہے اور وہی انسان ایمان کا بنا پاتا ہے نمبر تین میرے بہنوں اللہ تعالیٰ کا محبت آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا مقام کب حاصل کر سکتے ہیں یہ تیسرا عمر ہے کہ شرارت اور فرائض کے بعد نوافل کی پابندی کی جائے حبی چکی بڑی مشہور ہے بڑی طبیل ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے نہ تقرر مترخت ہو ابھی وری یقین نواز او تارو اور آپ نے ساتھ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں پر جو فرائض مقرر کیے ہیں سب سے زیادہ بندہ میرا قدر حاصل کرتا ہے میں ہمیں سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے کہ میرے بندے ہمارے اس عمل کے اپنے اس امل کے ذریعے میرے قریب پہنچے تو اللہ لہارا فرماتے ہیں فرار رشتے پڑھ کر کے کوئی دوسرا عمل نہیں ہے آج نماز کی پابندی کریں روزے کی پابندی کریں کرے اللہ کو ادا کریں ماں باپ کی خدمت اللہ نے آپ پر فرق قرار دیا ہے ماں باپ کی خدمت کریں اولاد کی شہید کرنا اللہ نے آپ پر دیا ہے اس فرائض کو ادا کریں گے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب کر جائیں گے فرائض کو سرق کر کے ہفتے بھر میں صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیں اور نوازی رہیں اللہ <سؤال> تعالیٰ کی برکت سے محبت ریاست سے کرے گا اللہ تعالیٰ کیا سلیر و خواہ دیکھو فرائض کو سرکر دینے کے بعد کبھی انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو پچپن نواز کی پابندی کرو بسو اللہ نہ ہو کل ادا کرو اللہ تعالیٰ فرائب کی ابادی کے بعد بندہ نقلی نماز کے ذریعے نقلی عبادت کے ذریعے ہمارے قریب آتا رہتا ہے اور ہمارا تقربات ہمارے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے روزانہ اپنے نقلی کے کے ذریعے میرے پری پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے نکلی کا عبادت کے ذریعے مدد پر اللہ تعالی فرماتے ہمارا بندہ پہنچ جاتا ہے بہ کی میں اسی دن سے اس کو اپنا محبوب بنا دیتا اللہ اور فرماتے ہیں اگر میں نے اپنا محبوب بنا, محبو بنا لیا تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے آس بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے آس بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پرت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تو آپ کو چیز دیکھے گا جو اللہ کو پسند ہے ان سے اس کی سنے گا جو اللہ تارہ جس کا سننا اللہ تارا کو غازی کرتا ہے ان ہاتھوں سے وہی عمل کرے گا جو اللہ تارہ کو اچھے رکھتے ہیں اور قدموں سے وہی جائے گا جہاں کا گانا اللہ تارا کو پسند ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جانے پر یہ مقام مرتبہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح سے جو ارفان آر... اللہ تعالیٰ سے احمد آر... کی کامندی سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے ان میں سے ایک بڑا عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کے دیار بندوں سے نیک لوگوں سے محبت کریں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے نیک لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اگر ملنے کے لیے جانا ہے تو نیک لوگوں سے ملنے کے لیے جائیں اے ماہ عالک رحمۃ اللہ اپنی موتر نقل کرتے ہیں حقیقی ہے حبیب تو بڑی قبیب ہے اس کا خلاصاشے ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں وطحت محبت بداوی نفیہ ولب تبادی نفیہ اللہ بندے ہمارے کے ہیں کے سے پر ہم نے اپنی کو واشب کر دیا ہے قارا, دو دو. وو وو قارا, ہم اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو یہ چار آمار ہم نے آپ کے سامنے رکھے جن آمار کے کرنے سے اور جن آمار کی برکت سے اللہ کا عمل کرنے والے مومن بندے کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں نمبر پانچ میرے خالی جا کر انسان اگر احسان کرتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اپنے عمل میں اگر احسان اچھی طرح سے اچھی طرح سے اپنی ذمے دار کرتا ہے اور اللہ خالہ کے مخلوق کے ساتھ کام کرتا ہے تو ایسے احسان کرنے والے بندے سے بھی اللہ خالہ محبت کرتے ہیں اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں چنان کردار بھی بکراہ کر وہاں سے نہ کلینی اگر میرے بھنکو تم میرے مخلوق کے ساتھ یہ احسان کرو جو اندازہ ہو یا پوروں سے بھی احسان کرنے والوں کو اللہ تارا اپنا محبوب بنا دیتا ہے نمبر چھ اللہ تارہ اپنے جن بندوں کو نیک امان کی دن پر اور جن امان کی برکت سے اللہ تارا اپنا محبوب بنا دیتے ہیں ان میں بہت بڑا عمل ہے میرے توبہ کرنا استقبال کرنا اللہ انقاطی کے سامنے رونا اپنے خناحوں اپنے کوتاحیوں کو نہ دانا کے سامنے آشی کر کے رونا پکنانا اور اپنے آپ کو پا کو صاف رکھنا تو کا اتفار کرنا صاف ستھرے رہنا یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ کارا لمبے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اللہ کارا سورج بناتے ہیں اور جو ہر فتح متبادری ایس اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور سفائی ستائی کے خیال اپنے والے پاک کو ساتھ رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نمبر سات اسی طرح سے کتنے چھوٹے نمبر سات اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے اس کندو سے جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر تبقل کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کی ذات پر دنیا سے انقطا کرتے کے اور دنیا سے تعلقات پر بھروسہ کرنے کے بجائے جو اللہ تعالیٰ کی سات جو تو کرتے ہیں اللہ نے ایسے توقل کرنے والوں سے بہت بہت اعلان کیا کروایا ان نربا جو میری بات پر جو توقل کرتے ہیں ہم ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں نمبر آٹھ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا ہے جس آوام کی مرکز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محبوب بناتے ہیں ان میں ایک ہے صبر میرے بھائی کو صبر کرو اگر آپ ہاں اللہ تعالیٰ کی ندا کے لیے اللہ کے خوشنوتی کے لیے صبر کریں گا تو صبر کرنے والوں کو اللہ ہاں تارہ اپنا محبوب بنا دیتے ہیں ایران ہے نا? واللہ ہی. اے کو صبر کرو صبر کرنے والوں کو اللہ ہاں تعالی اپنا محبوب بنا دیتے ہیں الہ لا اس ہم عمل کرنے گرو تک پہنچانے کی توقع ہے فرما پریشان آ گئی اس کی پریشانی کو دور کر دے تمام تمام کی مشکلات کو آم کر دے جو بھولے بچے ہیں اللہ نے ہدایت پر لنا دے جو تین سے دور ہے اللہ تعالیٰ سیل کے قریب کر دے دعا له जहां भी हमारे पुरमा भाई हैं अल्लाह ताला तमाम पुरमा भाईयों की कदर फरमा इन انما عباد الله رحم الله ان الله الاجر لاجرك خا وايتاء القربا ويها من الفحشاء ومن قريب النبي يا رب قولوا انكم تتقون وادخلوا الله يذكركم وادعوه يخلق لكم ورتقر الله تعالى اكبر